الرحمن اللہ عرحمۃ اللہ السّلام محمد و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفح اللہ باقی تمام سامعین خارم مرادہ سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے 10 کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو دس ابلک باون ہے چار سو دس شروع سے لے کر ابھی تک کی درست کی تعداد ہے اور باون اراد فتھیہ کا درست نمبر بارہ باون ہے ففٹی جی؟ ٹو اور اس میں ہمارا ملک الجبار جو ہے جو میں سے ملک الجبار کا حصہ ہم حصۂ اول پڑھ رہے ہیں اس میں لا اللہ نمبر تین کی توجہ ہو رہا تھا لا لہزیز الغفات اس میں العزیز کی توضیع آپ لوگوں تک تھا تو اس کے بعد جو ہے غفار کا معنی جو ہے آج کے اس طرح سے کمپلیٹ کروں گا تو غفار مبالغ کیسے گا ازماد غفر سے ہے ہاں جی تو غفرا یا پھر غا کے معنی گناہ معاف کرنا یہ معنی کیا ہے غافرن معاف کرنے والا بخشندے بخشنے والا القام و عربی عربی اردو لغت میں یہ معنی کیا ہے ہاں جی اور وہ گناہ معاف کرنا غافر ان معاف کرنے والا اور بخشندہ اور وار جو ہے اسے غافر سے موالغے کا سیکھا ہے تو بہت زیادہ معاف کرنے والا بار بار معاف کرنے والا بہت زیادہ بخشنے والا حد سے زیادہ بخشنے والا بار بار اور کثرت سے بخشنے والا یہ توضیحات جو ہے دوسری لغات سے میں نے سوادہ کر کے میں نے اخذ کیا ہے ہاں جی تو غفار کا یہ سارا معنی بن جائے گا غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا بار بار معاف کرنے والا بہت زیادہ بخشنے والا حد سے زیادہ بخشنے والا بار بار کثرت سے بخشنے والا ہاں جی لوگ پوچھتے ہیں بھائی خدا انسان کے جو ہے اگر توبہ کریں پھر توڑیں توبہ کریں پھر توڑیں, توڑیں تو... تو کتنی دفعہ تک توبہ کریں اور پھر تو... تو... تو... تو... کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ توبہ ناقابل ہے پھر قبول ہو جائیں پھر اللہ کے بس دبا ہو جا بولے ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہاں جی بزرگ نے سوچی بزرگ نے اللہ کی شکافاریت کو کہ بار بار بخشنے والے کے جو ہے سکوشر میں کہا اللہ کی طرف سے این درگاہ ہے ماں درگاہ نعمیدی نیز ہماری درگاہ نعمیدی کا درگاہ نہیں ہے ہاں جی ست بار اگر توبہ با شکست تھی باز آ بعض آ بعض آ بعض آ،, آ ست بار اگر توبہ با شکست تھی باز آ اگر تم نے سو دفعے میں توبہ توڑا ہے واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ اور میری درگاہ سے نامید نا مت ہو جاؤ ایسو کی وضو جو اپنی اللہ کی والے اللہ کی مغفرت کو یوں الفاظ میں بیان کر اللہ غفار ہے اللہ نے خود اپنے برحم ال غفار المنتاوا میں بہت زیادہ بچنے والا میں بار بار بچنے والا میں کثرت سے باشنے والا ان لوگوں کے لیے جو میری درگاہ میں توبہ کرتے ہماعظہ نگرامی دیکھو میں آپ بار میں بتا رہا ہوں یعنی ہماری بہت اور اللہ کی بہت میں آسمان زمین فراخ ہے ہم اللہ کی بہت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں جس طرح جو ایک بچے کی بہت اور ہماری بہت میں آسمان زمین فرق ہے ایک چھوٹے بچے کو آپ جو ہے ہاں جی ہزار کا سکہ یا دس روپے کا نوٹ ہزار پانچ کے سامنے رکھ دیں اور سے پوچھیں ابا نے کتنا پیسہ دیا تو بولیں گے بہت پیسہ دیا لیکن یہی پیسہ جو ہے آپ اور میرے سامنے رکھیں جو بچے کے سامنے رکھا تھا تو آپ سے بولے ابا نے کھیت نہ رکھے یار کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا سو پچا دیے گے ہے نا تو وہ بچے کا تو وہ بہت ہے لیکن آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تو ہماری بہت جو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہم اللہ کے بہت کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے جب اللہ خود فن میں بہت زیادہ بچنے والا ہوں تو اس بہت کا جو ہے اس کے دائرہ ہاں یہ اللہ خود جانتا ہے بندہ نہیں جانتا اللہ کتنا بخشنے والا کھیتنوں کو بخشنے والا ہے تو غفرہ تغفیرن کی معنی دھانگنا یہ معنی تو نمبر دو الغفار بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا جان چیز ہے قلوط رب بکو ہاں میں نے کہا یہ لوگو استغفار کو بخش میں اپنے رب سے کیونکہ ان نو کا نغفارہ کیونکہ وہ ذات زیاد بہت زیادہ بخشنے والے یا سورہ نوح میں اور میں نے کہا کہ اے اپنے, اپنے رب سے مغفرت چاہو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے گناہوں کو معاف فرمانے اور گناہوں کو بخشنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ گناہوں میں لت انسان کی ہاں جی اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ گناہوں میں لت انسان کی ندامت اور توبہ کی قدر کرتا ہے زین گرامی حقت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے معافی طلب کرنے پر اس کے بڑے بڑے گناہوں کی تختی جو ہے صاف کر دیتا ہے اس کے تاخیر پر بڑے بڑے گناہ لکھے ہوئے تھے اس کے نامۂ عمل پر بڑے بڑے گناہ لکھے ہوئے تھے لیکن اس کے اللہ کے حضور میں سچائی کے ساتھ توبہ کرنے پر اس سے معافی مانگنے پر اس کے تاختی کو صاف کرنے اور نہ صرف صاف کر دیتے ہیں بلکہ اس پر نیکھیان لکھ دیتے ہیں گناہوں کی تاخیر کو صاف کرتے اس پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں یا پر تبلی کے قرآن کہتے ہیں یو بد دل اللہ عیاتِ حسنات اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں کفر سیاحتیں پھر اس کے بعد اس گناہ کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں تو یہ بات جو ہے حوالہ جو ہے کتاب خصوصیات اضمالون سفر نمبر ایک سو پر انہوں نے یہ نقاہ لکھا ہے اسی کتاب کی سب ہمیں سو ترانوے پہ لکھتے ہیں الغفار کا مادہ غفرون کا ہے غافرون کا جس کا مطلب ہے ڈھامنا یعنی اللّہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں ڈھام لیتے ہیں。اس لیے ان کے صفت جو اللہ کی صفت الغفار ہے اس لیے بندوں گناہوں کو چھپا لیتے ہیں اسی مادے سے اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام الغفور بھی ہے غفور بھی ہے پرانی کریم میں غافرظم کے الفاظ بھی ہیں اللہ گناہوں کو باشنے والا بھی اللہ کے لیے آئے ہیں گناہوں کو باشنے والا اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں صفار یعنی غافر بھاشنے والا غفور بہت زیادہ بھاشنے والا غفار بھی بہت زیادہ بہانے والا کیونکہ غفور اور غفا دونوں مبالغے کے سکھے یہ سب یہ ہے تینوں جو ہے غفار یہ بندوں کے تین خصوصیات یعنی ظالم ظلم اور ظلم کے بالمقابل ہیں ایک بندہ ہے ظالم کے مقابلے میں ایک گناہ کرنے والا ہے اپنے اوپر کسی بندے پر ایک ظلم کیا وہ ظالم ہوا اس کے اللہ کے اس میں غافر بچنے والا مبالغے کے بغیر اس کی گناہ کو بہت ایک ظلم ہے جو اس سے زیادہ گناہ کرتے ہیں ہاں جی ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر لوگوں پر تو اس کے اللہ کی صفت غفور ہے ہاں جی جو کسرت سے بندے کو بچ دیتی اور پھر بندہ ظلم بہت زیادہ ظلم کرنے والا تو وہ سچائی سے توبہ کریں جو موال اللہ کے غفار ہے مبالغ کر سیکھا بہت زیادہ بچنے والا کثرت سے باٹنے والا بار بار باسنے والا ان کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے صفع لامحدود و مطلق ہیں ہاں جی اور بندوں کی محدود اور ظاہر باندوں کی محدود ہے تو ظاہر کہ لامحدود محدود پر غالب ہے اللہ لا محدود کے شفا لامحدود بندے کا محدود تو محدود جو ہے لامحدود محدود پر غالب ہے اسی بنا پر رحمت لاہی عذاب پر غالب ہے اللہ کے رحمت اللہ کے عذاب پر غال غالب ہے ایک مشہور حدیث قدسی میں یہی حدیث بیان کی گئی ہیں سبق رحمت غذبی اللہ تعالیٰ خود فرماتے میری رحمت میرے غضب پہ سبقت اختیار کر چکی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے یعنی اللہ کی غضب شامل حال ہونے سے پہلے بندے کی رحمت اس کی دس رسی کر لیتے ہیں اور اس کو توبہ طائب کی توفیق دیتے ہیں اور تو بہت دیتے ہیں اس پر اللہ کی قہر علاج سے بچا لیتے ہیں یہی وجہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور مواخذہ ہر اور پر اف ادرگزر غالب رہتا اللہ تعالیٰ کے موخذہ پر جو اس کا آف و درگزر غالب رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشتے رہتے یعنی تو لا الہ الا اللہ العزیز الغفار تو یہ غفار کی لغوی طوری ہے تو تجمہ اس کا یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں العزی الغفار یعنی ہر چیز پر غالب اللہ عزیز کے معنی طاقتور عزت دینے والا یہ سب العزیز کے معنی ہے اور الغفار اور بہت باشنے والا ہے یہ ترجمہ جو ہے سابقہ لغوی تجرموں کو سامنے رکھ کر بندہ نے خود ترجمہ کیا تاکہ ترجمہ زیادہ واضح ہو یعنی تو لا الہ الا اللہ العزیز الغفار یعنی اللہ کے سوا تجمہ اس کے یوگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چیز پر غالب طاقتور عزت دینے والا اور بہت باشنے والا ہے اور پوری دعا کی مجموعی توضیع توضیع کہ اکثر طاقتور حکمرانوں اور بادشاہوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے سب کو مغلوب و مقبول رکھنے اور اپنے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا ہی دیتے اور اف و درگزر کے صفت سے یہ لوگ اکثر خالی ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنی طاقت و غلبہ کی نشہ میں مس رہتے ہیں لیکن یہ, ہنج یہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہے کہ اپنے مخالفین و معاندین کو ہر طرح کی سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں مہلت دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں اور اگر نادم ہو جائیں اور سچے دل سے اللہ کی اہ درگزر کی طرف رجوع کریں اور اح کا طلبگار ہو جائیں تو اللہ اس کے تمام ترک و تعیم کو معاف کر دیتے ہیں خطاب بعض اوقات اس کے گناہ کو معاف کر کے مٹا کر اس کی جگہ پر نیکی لکھ دیتے ہیں ہاں جی کی آیات ہے یہ ہیں وہ اللہ جو العزیز الغفار ہے ہر چیز پر غالب ہیں لیکن اس کے غلبۂ ہونے کے باوجود بڑا بخشنے والا ہے صرف پاور استعمال نہیں کرتے ہیں صرف طاقت استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ بخشنے کی کوشش مہلت دیتے ہیں بندے کو توبہ طائف ہونے کا اللہ تر رجوع کی ہاں اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہوتے بندے کو سزا دینے کا بلکہ اللہ آخر دم تک اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں. اگر وہ توبہ کیا اس رفا کے الگ راستے اللہ سب کو بخش دیتے ہیں در این حال اللہ عزیز و غالب و طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت آپ و درگزر کرنے والا اور بخشنے والا لہٰذا بند مومن کو چاہیے اچھا کہ اس اللہ سے محبت کر کے ہاں جی اس اللہ سے محبت کر کے اس کے دامن تھامے رکھے تو ایسے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے ہاں جی ہماری زندگی موت حیات صحت سلامتی مرض اور خوشی غم دکھ درد دنیا آخرت سب اسی کے ہاتھ میں اور وہ اللہ عزیز بھی ہے عزت دینے والا بھی ہے غفار بھی ہے بہت بخشنے والا بھی ہے ایسے اللہ سے انسان کو محبت کے سوا اور کیا کرنے چاہیے لہٰذا بندے مومن کو چاہیے کہ اس اللہ سے محبت کر کے اس کے دامن تھامے رکھیں اس کی اطاعت کرتے ہیں کرتے رہیں اس کی اطاعت کرتے رہیں, رہیں نافرمانی نہ نا کریں اور اسے اللہ کو اپنا ولی و سرپرس و ناصر و وکیل قرار یہ توجہات منداخی کی طرف سے اشراقی کی طرف سے الجیز کے معنیٰ میں محبوب ہونے اور شاق ہونے کا معنیٰ بھی ہے محبوب ہونے اور شاق مشکل گزارنے کے یعنی اللہ تعالیٰ غالب و طاقتور ہونے کے ساتھ محبت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ غالب اور طاقتور ہونے کے ساتھ اس کے اندر اسی غالب و طاقت ہونے کے اندر محبت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے یعنی اللہ العزیز ہے یعنی طاقتور و غالب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں پر شفقت و رحمت والا بھی ہے اس لیے اپنے طاقت و غلوے کو فوراً بروِکال لا کر اپنے بندوں کو ان کے جرم کا سزا نہیں دیتے ہیں بلکہ انہیں معافی مانگنے اور توبہ و اشتخار کرنے اور رجوع اللہ کا موقع دیتے ہیں اگر بندہ نادم ہو جائے اور بعض آ جائے تو اللہ نہ صرف اسے معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کی نافرمانی کو یکسر بلا کر اسے اس پر شفقت بمہربانی کرنے لگتا ہے یہ وہ مہربان اللہ ہے جسے آپ لاعزیز الا الافار کے خیر ہر صبح کو پکارتے ہیں عظیم گرامین دیکھیں ہم کتنا خوش ہیں حضرت امیر کا بیر علیہ نے ہمیں کتنی عظیم اور حانص اور سرمایہ دیا ہوا ہے جس کے ہم قادر نہیں کریں ان آسما الحسنہ کی ہاں جی ہمیں معن مفہوم سمجھ کر دل و جان سے پوری توجہ و خصوصی ان آسمان کو پڑھیں تو یہ آسماء الحسنہ اللہ کی معرفت کا ایک سمندر ہے ایک بہار ہے ہاں جی ان کے ذرا سا اللہ کی معروفت بھی حاصل کریں اور سچی معروفات ہو جائیں گے تو سچی بندگی بھی ممکن ہو جائے گا تو مجھے امید ہے کہ ہم ان دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ان دعاؤں کو سچے دل سے حضور قلب سے عاجزی سے پڑھتے رہنے کی تو کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے سچے مخلص اور مقرب بندوں میں سے قرار دیں میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما ان دعاؤں کی صحیح معرفت عطا فرما اور بامعارفت ان دعاؤں کو ہاں جی دعا کے لب و میں اور حالت میں پڑھتے رہنے کے عطا فرمائے آمین یا رب اللہ